عمر کے بارے میں جیسا کہ بیان ہوا وہ جب سفر سے آتے تھے اب سفر روزانہ تو کرتے نہیں تھے سال چھ مہینے پر جب بھی کہیں ہوتے سفر سے آتے تب قبر سے گزرتے اور اس کرے کا سلام کرتے اس وجہ سے یہ کہنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر آنے نہیں دیتے یا آنا نہیں چاہتے آتے نہیں یہ سب تعبیرات جو ہیں وہ بہرحال وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ تعبیر جو ہے شرعی نہیں بلکہ شریعت کے مزاج اور شریعت کے حکم کے خلاف ہے باب عما یہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے بارے میں فرمایا تو اسی طرح دوسروں کی قبروں کے بارے میں جو ادب فرمایا آپ نے زیارت کا صرف یہی فرمایا ہے کہ جب جاؤ قبر پر تو ان کے لیے سلام پڑھنے ان کے لیے سلام پڑھنے کے لیے بس پہلے اسی وجہ سے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا گیا تھا کہ لوگ کہیں بھی کسی قبر کی زیارت یا کسی بت کی زیارت اس وجہ سے کرتے تھے کہ جا کر کے اسے اپنی مدد مانگیں تو یہ اس ذریعہ کو یا اس سبب کو بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر کی زیارت سے متلق منع کر دیا تھا جیسا کہ صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی کنت تو نہئے ان زیارت القبور میں نے تمہیں نہے نہیں کیا تھا منع کیا تھا ان زیارت القبور قبروں کی زیارت سے اللہ فضو الان جب دلوں میں ایمان بیٹھ گیا لوگ دین اور ایمان کو اچھی طرح سمجھ گئے تو آپ نے آخری دور میں فرمایا اللہ فضو روحا فنحا ت قبروں کی زیارت کیا کرو یعنی گویا یہ تصور آپ کیجئے کہ کسی شخص کا کوئی بھی آدمی کار رسول کے شروع زمانے میں یا شروع مدینے کے میں جانے کے زمانے میں شروع نبوت کا زمانہ تو مکہ شریف میں تھا لیکن اصل تشریح جو ہوئی وہ مدینہ میں تو شروع مدینہ میں جانے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کوئی شخص اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار ماں باپ کسی کو بھی دفن کر کے آ جاتا تو پھر قبر کی طرف دوسری بار منہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کو زیارت کے نام سے ان کے لیے دعا کے نام سے کسی نام سے کیونکہ لوگوں کا مزاج یا لوگوں کا ذوق لوگوں کی عادت اس طرح کی پڑ چکی تھی کہ قبر کی زیارت یا کسی درخت کی زیارت کسی بت کی زیارت صرف اسی معنی میں کرتے تھے کہ ان سے جا کر کے مانگتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی جا کر کے مانگنا شروع کر دیں یا یہ کہ قبروں پر غلط رویہ استعمال کرتے تھے کہ رونا اور ان کو چیخ چیخ کے پکار کر کے رونے کی جو عادت تھی جاہلیت کے زمانے وہ شروع کر دیتے تھے پھر جب ایمان مضبوط ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سمجھ لیا کہ قبر کی زیارت کا مطلب کیا ہے اس سے عبرت لینا ان کے لئے دعا کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا دعا کی جائے جب قبر کی زیارت کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کہو السلام علیکم دارا قومن مومن انا انشاء اللہ عبم القن السّلام علیکم یہ القبور انا انشاء اللہ ابکم اے خبروں والے اللہ پر تمہاری سلامتی ہوں ہم بھی اسی طرح جس طرح تم آج یہاں لیٹے ہو ہم بھی اسی طرح یہاں آنے والے ہیں تو یہ ہے زیارت قبر کا مقصد حضور اللہ خرا دوسری روایت میں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زوروح ولا تقول تیسری روایت میں فرمایا ولا تقول و اللہ خیرن دیکھیے تاکید کہ کوئی غلط بات نہ کرو زیارت کرو لیکن کوئی غلط بات تمہارے منہ سے نہ نکلے ہجر کہتے ہیں غلط قول کو حجر۔ آ, اسی طرح آپ نے فرمایا تیسری روایت میں لا تقول اللہ خیر صرف بھلائی ہی کی بات کو بھلائی کی بات کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے یہ نہیں کہ ان سے مانگنا یا ان کو مخاطب کر کے کوئی چیز لینا دینا یا ان کی قبر پر جا کر کے مراقبہ کرے اور ان سے کسی چیز کو علقا لے یہ چیز بھی امت کے اندر ایک گمراہ فرقے یا گمراہ عقیدے کے تحت لوگوں میں پائی جاتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر سے مراقبہ کرنا یہ ان سے اجازت یا ان سے علم کا ایک ذریعہ ہے یہ عقیدہ ہے, لکھا جاتا ہے بلکہ ہم نے دیکھا بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو قبر کا مراقبہ کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مراقبہ کرتے ہیں یہ چیز ہم نے ذکر کیا آپ کو آپ کے سامنے تو یہ چیز بہرحال سرعی نہیں ہے قبر کے ساتھ یہ تعلق جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولو حجرن ولا تقول و اللہ خیرن اس کے خلاف ہے بہرحال کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت فرماتے تھے تو کیا کہتے تھے صحابہ کو جو حکم دیا تھا کیا حکم دیا تھا اس سے آگے یا پیچھے ہونا بہرحال یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے. یہاں صاف انہوں نے لکھا ہے اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو علماء کے اقوال سے بھی انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا شرح میں ایک چیز لکھی ہے کہ تمام علماء نے کسی امام نے اس چیز کو جائز نہیں کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بار بار آ کر کے درود و سلام پڑھا جائے یہاں تک کہ یعنی کہتے ہیں کہ مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کالم علیک اللہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیارے رسول صلی اللہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنے جائے تو وہاں کھڑا نہ ہو ولاکن یوسلیم ومز چلتے ہوئے يمضي، چلتے ہوئے سلام کرتے گزر جائے دیکھیے یہاں تک انہوں نے اس کے, اس کے بارے میں یعنی یہ, یہ مسئلہ ملحوظ رکھا ہے کہ کہیں کھڑے ہو کر آدمی دیر تک کھڑا ہو تو کہیں اس معنی میں نہ داخل ہو جائے کہ وہ عید بنانے کے معنی میں ہو گیا اسی طرح نس احمد انتقبر القبلہ و یجالحجرتان ساری ہی لہ اسدبرو لا کہتے ہیں جب دعا کرنا ہو تو قبر کی طرح کر کے دعا نہ کرے اپنے لیے اور جب پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاۃ سلام پڑھنا ہو تو ہاتھ اٹھانے یا اور کسی ایسے طریقے کا استعمال جائز نہیں کہ جس سے اللہ سے دعا کی مشابات ہو ہاں اگر دعا کرنی ہو تو استقبال قبلہ کر کے قبلہ کی طرح ہو کر کے دعا کرے وہ بال جملہ فقط تبق علائمت والا انیدا دا اللہ استقبل بہت سے لوگ اپنی دعا کے لیے درود اسلام کے بعد دیر تک کھڑے ہو کر کے اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں آپ جا کے دیکھیں یہ چیز عام ہے وہ دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ حاجیوں کو یہ وصیت کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے چلنے والے کرتے ہیں کہ جا کر کے پیر رسول کے خبر مبارک پر ہمارا درود اسلام پہنچانا اور پھر ہمارے لیے وہاں دعا کرنا یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نصیحت یہ وسیعت انہوں نے کی ہے تو یہ امانت ہم ادا کریں یا نہ کریں کہتے ہیں کہ یہ امانت غلط ہے یہ صحیح امانت نہیں ہے یہ صحیح وصیت نہیں ہے، اگر کوئی سخت ظلم یا کسی غلط بات کی وصیت کر رہا ہے تو اس کی تنفیز جائز نہیں ہے یہاں تک کہ باپ اگر بیٹے کو غلط بات کی وصیت کرے تو اس کی تنفیض کی جائز کرنا جائز ہی نہیں ہے یہ لوگوں کا عقیدہ اس وجہ سے علماء نے صاف لکھا ہے کہ ان ہوئی لا يستقبل استقبل القبر و تنازع حلی استقبل ان السلام عملہ یہاں تک کہ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے بھی قبر کا استقبال کرے یا قبر کی طرف منہ کرے یا نہ کرے تو بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں چلتے ہوئے گویا قبر مبارک داہنے یا بائیں طرف ہو اگر ادھر سے آ رہا ہے بقی کی طرف سے تو قبر داہنے طرف ہوگی اور اگر ادھر سے جا رہا ہے قبر بقی کی طرف اس, کی اس کا منہ ہے تو قبر بائیں طرف بہت سے لوگوں نے کہا اس طرح چلتے ہوئے سلام پڑھتا گزر جائے وہ فی الحال حدیث دلیل علامن صدر قبر ہی اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ قبر دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا یہ بھی منع ہے اس کے علاوہ اور کہیں دنیا کی کوئی قبر ہو یا کوئی ایسا ایسا عرس کی جگہ ہو وہاں پر وہاں سفر کر کے جانا یہ حرام ہے لہنا زائل کیونکہ جب جاتے ہیں بار بار سفر کر کے تو گویا وہ عید بار بار آنے کی جگہ انہوں نے بنائی اس کو اور کار رسول کے اس حکم کے خلاف انہوں نے کیا بل من آزم اسباب اشراق بھی یہ سفر کر کے جانا یہ قبروں والوں کے ساتھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے اور اس مسئلے کو بہرحال علما نے بہت سے جگہوں پر بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہتے ہیں یہ بھی لکھا انہوں نے کہ لہذا فہم امین الصحابت رضوان اللہ علیہ المن کماف المۃ ان بسرہ دخل فن شدہ زیارت القبور المشاہد فہیم کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جس کی زیارت شرعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہ فرمائی ہو اگر اس کی زیارت کے لیے اس معنی کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں اس کو عجر ملے گا وہاں نماز پڑھنے سے عجر ملے گا کہیں کی کسی مسجد میں کسی جگہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اس کو عزر ملے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لات شد الرح اللہ صلاح سطح مساجد تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں اس کے یہ خلاف کر رہا ہے کہتے ہیں یہاں روایت میں آیا ہے کہ ایک بسرہ بنا ابھی بسرہ گفاری ایک آدمی تھے انہوں نے کہا لے ابھی ہوریرا حضرت ابو ہریرا سے کہا وقت اکبل امن تور اور وہ تور گئے ہوئے تھے لدرکت کا, کا قبل انتخر ہی لما خرج تھا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جانے سے پہلے وہاں تور, تور کی زیارت کرنے گئے تھے کچھ لوگ تو انہوں نے کہا کہ اگر کیا بات ہے اگر تور کی زیارت جان... تور کو جان... جانے سے پہلے مجھے خبر لگتی کہ تم تور جا رہے ہو تو میں تم کو ہرگز وہاں جانے, سے جانے نہیں دیتا جانے سے منع کرتا کیونکہ کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے لا تعمل المکی اللہ الى صلاح مساجد کی سفر کر کے جانا صرف تین مسجدوں کی طرف عبادت کے لیے جائز ہے المسجد الحرام مسجد حرام حرم شریف اور مسجد احاطہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والمسجد المسجد مسجد اقسا جو بیت المقدس میں ہے ان تینوں مسجدوں کے علاوہ ثواب کی غرض سے سفر کر کے جانا کہ وہاں کے نماز پڑھنے یا وہاں کے سفر سے وہاں کی زیارت سے ہمیں عجر ملے گا کسی اور جگہ کے لیے جائز نہیں اب آپ اس میں اس آئینے میں دیکھیں کہ کتنی دور دور سے سفر کر کے لوگ مزاروں پہ آتے ہیں اولیا کے قبروں پر سالانہ جو عرص ہوتا ہے اور اس میں جو ڈیگیں ہوتی ہیں چڑھتی ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ بہرائچ میں جو ڈیگ ہوتی ہے اس میں سیڑھی لے کر کے سیڑھی اندر ڈال کر کے گھستے ہیں دیکھنے والے نے دیکھا اور اس میں پتہ نہیں کتنے من چاول ڈالتے ہیں اور اس میں سو بکرے بھی آ سکتے ہیں اور وہ دو ٹھنڈ دیواروں کے درمیان کھڑا کیے ہیں اور جہنم کی طرح آگ جلتی ہے تب جا کر کے وہ پکتا ہے سبحان اللہ اور وہ کھانا ایسا مبارک ہے کہ دنیا میں دنیا میں کہیں وہ کھانا یا اس, سے اس کو جو بھی کھا لے وہ تمام امراض سے اس کو پناہ ملے گی جو مقصد دل میں رکھے گا اس کھانے کو حاصل کر کے کھائے گا زمزم کی طرح وہ مقصد حاصل ہوگا یہ سب لوگوں میں عقائد یہ مشہور ہیں سفر کر کے لوگ ہزاروں میل سے جاتے ہیں حاجی علی جاتے ہیں اسی طرح کھوتے کی قبر کو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں سر سبحان اللہ یہ مسلمانوں کے عقل کا دیوالیہ نکل چکا ہے اس وجہ سے سب کام ہوتا ہے اگر اسلام کی عقل سے سوچا جائے تو حقیقت میں ان کی کوئی اہمیت یا حیثیت اسلام میں نہیں ہے سوائے یہ کہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو اس کی قبر ہے اس پر آپ سلام کرنے کے لیے سرعی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی قسم کی زیارت سفر کر کے بھی کسی شخص کی قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے شہدائے عہد کی قبر کے لیے اگر آپ کوئی شخص یہاں سے زیارت کرنے جاتا جیسا کہ اللہ تعالی بہرا جزائے خیر دے اس حکومت سے پہلی یہ چیز تھی کہ وہاں پر باقاعدہ میلہ لگتا تھا حضرت عثمان کی قبر پر باقاعدہ میلہ لگتا تھا سالانہ یہ سب کچھ ہوتا تھا سفر کر کے لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی آتے تھے بہرحال حج کی طرح اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا شرک جو ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں غیروں کو اسی طرح دوسرا باب ہے باب ماجا باباد المتی عابد السان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے ڈرانے کی غرض سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ بت پوجنا شروع کر دیں ایسا بھی ہے اور یہ چیز اب خبروں سے جو حاجات طلبی کی جاتی ہے آخر وہ ایک بت کہتے ہیں وسن کے معنی ہے کہ ما یو من غیر اللہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے یا جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے اب قبروں کے ساتھ یا اولیاء کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اسی حدیث کا گویا ایک منظر ہے یا حدیث کی تصدیق پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کے کچھ لوگ غیر اللہ کی پوجا غیر اللہ سے مدد طلبی غیر اللہ سے رز طلبی کرنے لگے یہ ہے اس حدیث کا یا اس باب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ فرماتے علم تر اللہ ددین اتو نصیب من الکتاب یو من بل جبت و تعود اللہ کفرح الحدہ من الدین امن الصبیلہ ہے پیار رسول آپ کو معلوم نہیں کہ اہل کتاب یا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے آسمانی کتاب سے نوازا ہے یہ سے مراد ہوتے ہیں یہ اور نصارہ عام طور پر آسمانی کتاب دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا یوں بالجبت بل یہ لوگ بھی اللہ کے علاوہ معبودوں کی پر ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وہ عقول کفرو اور کافرین سے کفار سے کہتے ہیں ہا یہ کفار اہدامن من امن و سبیلا یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یاب ہیں اس آیت کی کا سبب نزول یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی یا کب نازل ہوئی اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے فکرما سے کہ ہوئے ابن اختب جو صفیہ بنت بن تو ابن اختب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہوئے ابن اختب یہ یہودیوں کا سردار تھا مدینے میں پھر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے عہد کے توڑنے کی بنا پر بدہادی کرنے کی بنا پر خیبر کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا وہاں جا کر کے اس نے اپنی سرداری جماع جماع اپنی سرداری وہ جا کر کے جمائے رکھا اور مکے کے لوگوں سے اس کا مستقل طور پر تعلق رہا کرتا تھا ابھارتا تھا کہ مسلمانوں کے, اوپر جنگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو مدینے کے اوپر چڑھائی کرو اس قسم کی چیزیں اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہوئی بن اختب اور کاب بن اشرف جو سردار تھے یہودیوں کے بنو نظیر اور بنو قینقہ کے مکے والوں کے پاس آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا ان تم اہل الکتاب و اہل العلم تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور کتاب دیا ہے کیونکہ وہ یہ کتاب یعنی تو اور انجیل کو پڑھتے تھے فخبرون ان محمد اچھا یہ بتاؤ کہ ہم بھلائی میں ہیں یا ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ اچھا تمہارا کیا کام ہے اور محمد کا کیا, م... کیا کام ہے تو انہوں نے کہا نحن نسل الارحام ہم اپنے رشتے داری کی کا خیال رکھتے ہیں ونن ہر اور اچھی سے اچھی اونٹنیاں قربان کرتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں ونس علما البن پانی اور دودھ لوگوں کو ہم پلاتے ہیں حاجیوں کو اس... یہ کار خیر کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اجال تم سے قاعت الحاج۔ عمارت المسجد الحرامی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایمان کی طرح تم نے یہ با... کام اس کام سمجھ لیے ہیں کہ یہ ایمان کے برابر ہے نہیں حاجیوں کو پلانا یا مسجد کو بنانا یا کعبہ شریف کو بنانا یہ ایمان کے بدلے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کرتے تھے وہ اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام سب سے اونچا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ نفک <الْعُنَاد> کوئی اگر قیدی ہے کسی قبیلے میں قید ہو گیا جیسا کہ ان کے رواج تھا تو اس کو ہم اپنی کوشش سے پیسے دے کر کے جو کچھ بھی ہو چھڑاتے ہیں حاجیوں کو پلاتے ہیں وہ محمد الصمبور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر ہیں یہ سمجھ لیجئے اس کا ترجمہ انہوں نے یہی کرنا مناسب ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہم تو یہ سب خیر کے, خیر کے کام کرتے ہیں انہوں نے تو ہم سے اپنا تعلق توڑ لیا کیونکہ دین بدل دیا تو قطع ارح منا وہ اتباح سراق الحجیز میں غفار غفار قبیل غفار ذر غفاری کے لوگ آپ کے تابع ہوئے آپ کے اوپر ایمان لائے جب آپ مکے میں تھے قصہ بڑا لمبا ہے بخاری شریف میں تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان, ان کی اتباع ان کی پیروی کرنے والے تو حاجیوں کے جو چوری کرتے تھے قبیل غفار کے وہ لوگ ہیں فَنَحْنُ خَيْرٌ ام ہوا کیا ہم بھلائی میں ہیں ہم حق پر ہیں یا محمد حق پر ہیں فقال و انتم خیر و تو یہودیوں نے کہا نہیں تم بھلائی پر ہو تم ہی حق پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا حق پر نہیں ہے گمراہی میں ہے فن اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پیارے رسول کو یہ بتایا غیب کی یہ چیز پیارے رسول حاضر بھی نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کہتے ہیں یہود و سارا حضرت عمر فرماتے ہیں الجب تو اسہر و اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پل حل و بشرمنظال کا مصوبۃ کیا میں ان لوگوں ایسے لوگوں کو بتا دوں جن کا انجام سب سے برا ہے بشر منظال کا مصعوبۃَ اللہ اللہ کے دربار میں اللہ کے یہاں جن کا انجام سب سے برا ہے وہ وہ لوگ ہیں من لعنه اللہ جن پر اللہ کی لانت ہوئی وہ غب علیہ ہی اور اللہ کے غذب کا غزب ان پر نازل ہوا وہ شہ عالم حم اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مشق کر کےنزیر اور بندر بنا دیے وہ عبدت تعبت انہوں نے عبادت کی غیر اللہ کی یہ سب سے برے انجام والے ہیں یہ یہود اور نصارہ یا کفار سب یہ برے اند... انجام والے ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا ہر اس شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مست بھی کر سکتا ہے انسان سے بندر بنا سکتا ہے انسان سے سور بنا سکتا ہے یا اسی طرح اور اگر نہیں تو کم سے کم اللہ کی لانت ہمیشہ ان کے اوپر نازل ہوگی اللہ کا غضب ان پر ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو برا اجر دے گا برا, برا, برا جزا دے گا یہ ہے اس آیت کا ترجمہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ برے نتیجے, برے نتیجے یا برے انجام کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قال اللہ غرب المرحم الخن علیہ مسجد کچھ لوگ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پرانے زمانے میں اسحاب کہب کے زمانے میں تھے ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ کافر تھے انہوں نے مسلمانوں نے صرف اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے مسجد بنائی لیکن جو کثرت میں تھے جن کی تعداد زیادہ تھی طاقت زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم ان بزرگوں کے قبروں پر ضرور مسجد بنائیں گے انہوں نے مسجد بنایا اللہ تعالی نے اس کو برا گردانہ اور برے انداز میں ان کو ذکر کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پرانے زمانے سے ہوا کی ہے اور رہے گی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستاہ امروز فراغ مستفی سے شرار بولہ بھی تو بہرحال حقیقت جو ہے اسلام اور کفر یہ حضرت آدم اور اسلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک دونوں میں تصادم رہا ہے اور رہا کرے گا اسی میں ایمان اور دین کا امتحان ہوتا ہے مسلمانوں کے ایمان اور دین کا امتحان یا یہ کہ اللہ تعالی تمیز فرماتا ہے کہ کس نے ایسے میں اللہ کی عبادت کی اور کس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح یہ عائد ذکر کرنے کا مطلب مصنف کے یہ ہوا کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے یہ پرانے زمانے سے پرانے انبیاء کی امتوں میں بھی رہا ہے نیک بھی رہے ہیں ہمیشہ اور برے بھی رہے ہیں اگرچہ برے زیادہ رہے ہوں لیکن بہرحال نیک کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور بڑے برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض اور اللہ تعالی کی لانت ان پر اور وہ سب سے برے لوگ ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیارے رسول نے فرمایا سنن من قبلكم حذو تم سے پہلے کی جو قومیں گزر چکی ہیں تم ان کے قدم بقدم ضرور چلو گے جیسا انہوں نے کیا ہے وہ کام تم بھی کر گزرو گے حز بلخت بالخذہ بے آئین ہی اسی طرح جس طرح ایک تیر کا پر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے تیروں کے پر اگر ذرا سا آگے پیچھے ہوں ٹیڑے ہوں تو اس کی رو بھی ٹیڑھی جائے گی اس کا نشانہ بھی غلط ہوگا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آلقو سواری ہے کہتے ہیں کہ جو ماہر ہو بنانے والا تیر کو اسی کو دو کہ وہ تیر کو ٹھیک کرے ورنہ اگر اس کا پر ذرا سا ادھر ہوا تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ دو چیزیں اس طرح برابر ہیں ایک جیسی ہیں جیسے تیروں کے پر ہوا کرتے ہیں دونوں پر جو ہے برابر ہونا چاہیے اگر ایک دونوں طرف پر لگے ہوتے ہیں تیروں میں اگر ایک پر لمبا ہے اور دوسرا کیا چھوٹا ہے یا ایک وزنی ہے دوسرا ہلکا ہے تو اس میں اختلاف ہوگا تو اسی طرح مثال دی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ جس طرح تیروں کے پر برابر ہوتے ہیں اسی طرح تم برابری کا کام کرو گے اپنی اپنے سے پہلے قوموں کی دو لو دخلو, دخلو جوہر ون اگر ان میں کا کوئی آدمی یا وہ لوگ اگر کسی گو گو جو جانور ہے وب جس کو یہاں کھایا جاتا ہے یہ چھپکلی کی شکل کا گویا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا پہاڑوں پہ رہتے ہیں چھپکلی کی شکل کا بڑی شکل آپ تصور کیجئے بڑی شکل کا کی چھپکلی اس سے چھوٹا بھی دیکھا نے تو چھپکری کی طرح ہوتا ہے بچہ لیکن بڑا ہوتا ہے تو کالا ہوتا جاتا ہے زیادہ لیکن شروع میں اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے چھپکلی کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ کھانا جائز ہے اس کا تو حد تعالیٰ دخل جوہر زبنی یہاں تک کہ وہ لوگ اگر گو کی سوراخ میں داخل ہوئے ہیں نہ دخل ہو تم بھی اس, ان کی اس کے بل میں اس کے سوراخ میں داخل ہوگے گئے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پہلے قوموں سے مراد کون لوگ ہیں ال یہود اور نصارہ یہودی اور نسرانی مراد ہیں کالا نبی فمن ہاں وہی لوگ مراد ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مراد ہے وہ یہود نصارہ کی طرح تم بھی کرو گے جیسا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تم بھی کرو گے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ذکر کر کے ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو جو شخص کر رہا ہے گویا یہود رسارہ کے نتیجے کا مستحق ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا آمی آمی آمی. کیا چمڑے کے کی موزے کے علاوہ کاٹن یا نائلون کے موزوں پر مساق کرنا درست ہے کیونکہ حنفی علماء چمڑے کے موزوں ہی پر مسا کے قائل ہیں اور فائل ہیں سوتی اور نائلون کے موزوں پر مساق کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں آپ نے کتاب و سنت اللہ کا شکر ہے اگر ہمیں یہ توفیق ہو جائے گی ہم کتاب و سنت کو لینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی اشکال کی بات نہیں رہ جائے گی اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عمل تھا صحابہ کرام کا صحابہ کرام آپ نے ایک سنا ہوگا کہ ایک غزوہ تھا ذات الرقا ذات الرقا کا معنی یہ ہے کہ پیوندوں والا غزوہ پیونوں والا صابہ بہت ہی پتلی حالت میں تھے ان کے پاس پہننے کے جوتے نہ تھے وہ اپنی جسموں پر اپنے پیروں پر پیدل چلتے ہوئے بہرحال حال پتھر اور کھانٹوں کے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے پیروں پر انہوں نے کپڑے لپیٹ رکھے تھے پیون در پیون لپیٹ رکھے تھے یہاں تک یہ پیونند بھی چتھڑے ہو کر کے پیر کو زخمی کر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کہتے ہیں ہمارا امر فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امت کی محبت یا امت کے خیر میں یہ تھا کہ سردی میں جا رہے ہیں اگر مسا نہیں کریں گے تو بیمار ہو سکتے ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے ہمارا رسول اللہ, رسول اللہ یہ رسول اللہ ہے صاف امر کا لفظ ہے کہ پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا گز و کہ ہم اپنے موزوں پر یا اپنے کیا نام ہے خفاف موزے یا خف کو کیا کہیں گے وہ آپ اس کو جوتے کی طرح ایک سمجھ لیجئے ہلکا جوتا ہوتا ہے ان پر مسح کریں وہ تساخین اور جو ہم گرم کرنے کے لیے کوئی بھی چیز باندھ رکھے ہوں ان پر مسح کریں وہ تساخین کا لفظ ہے سخت سکون کہتے ہیں آپ گرمی کو نا تو تساخین گرم کرنے کے لیے کوئی چیز بھی ل... آپ نائلون بھی لپیٹ لیا ہو یہ بھی اس میں آ سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول نے چمڑے کی شرط نہیں لگائی اگر اس زمانے میں موزہ اس لائق ہے کہ وہ جسم کو چھپا رہا ہے چمڑے نظر نہیں آتے آدمی کے اس پر مسا کر سکتا ہے چاہے کاٹن کا ہو یا نائلون کا ہو البتہ احتیاطن وہ موزہ جو جس سے جسم یا چمڑا نظر آتا ہو اتنا پتلا ہو اتنا ہلکا ہو اس کو علماء نے کہا کہ اقدلیہ ہے کہ اس پر نہ کرے لیکن اگر کوئی کر بھی لے رہا ہے مسحل الجوربین کے نام سے ایک خاص کتابیں نکلی ہیں اس میں تحقیق کے ساتھ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی کر بھی کر بھی لے رہا ہے تو اس کا مساق کرنا جائز ہے کیونکہ مشقت وہی ہوا ہوئی جس طرح موزہ نکالنے اور پہننے میں ہے اسی طرح اس میں آپ سوچیں یہ چیز میں نے ایک مرتبہ ابھی چند ہی دن پہلے کی بات ہے وہ قریب میں یہ ڈال رہے تھے اس فل سڑک پر کام کرنے والے بےچارے اس میں کوئی شک نہیں کہ بےچارے محنت کرتے ہیں پسینے میں ان کے جوتے ان کے سب کچھ ڈوب جاتے ہیں صحیح. اب وہ گئے وضو کر, کر کے پہنتے ہیں اسی بھیگے کپڑے میں پہنتے ہیں جب نکالتے ہیں تو وہ بہرحال کی آمد کی میں آتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ آٹھ دس آدمی تھے انہوں نے جوتے نکالے ہوں گے دروازے پر ایک عجیب قسم کی بو اس میں رہی جا کر کے انہیں نماز پڑھی جہاں پیر رکھتے وہاں وہ بو آتی تو یہ سب مسالے بھی دھو کر کے فورن پہنے گا تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی یہ بھی مسالے بھی بہرحال ملحوظ ہیں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیل نہیں کی تو اس میں انشاءاللہ شاء کرنا جائز ہے آپ کتاب سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں کسی مذہب کا کے بارے میں پوچھیں تو الم تو وہی جرا مطلب ہے کہ کپڑے کا ہو کاٹن کا ہو یا یہ جو ہے نائلون کا ہو اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اگر کوئی خودکشی کر کے فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں نہیں پڑھنی چاہیے البتہ صرف اتنی علماء کا ایک کہنا ہے پیارے رسول کی بعض احادیث کی روشنی کی جو لوگ بڑے درجے یا بڑے یعنی عزت کے لوگ ہیں علماء اس کے پیچھے اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں تنبیہن یا تاظیرن تاکہ لوگ سوچیں کہ دیکھو اس غلط کام کی وجہ سے ان کے اوپر فلاں عالم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اس وجہ سے ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال بغیر جنازے کی نماز پڑھے اس کو دفن کرنا جائز نہیں کیونکہ کچھ بھی ہو کافر نہیں ہوا اللہ ایک ہی دوسرے وجوہ سے اس کے کافر ہونے کی دلیل آپ پیش کریں ورنہ یہ فیل جو ہے یہ گناہ کبیرا ہے اس میں کوئی شک نہیں کافر نہیں ہوا اس پر نماز جنازہ پڑھنی ہے تین جمعہ جو نہ پڑھے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے خطبہ میں جو شخص یہ کہے کہ اسکت وہ بھی غلط ہے افضل یومن جمع سید الانام جمعہ کے دن جنت میں بہت پریشانیاں نہیں تو کوئی دعا کوئی علاج کیا بات ہے آپ نے فرمایا جو تین جمعہ نماز نہ پڑھے اس کے دل پر مہر لگا جاتی سکت ہے, ہے یہ صحیح دی دی ہے اسی طرح خطبے میں اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے بولتے ہوئے کہ چپ رہو تو گویا وہ بھی غلط ہوا اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دیجیے البتہ اشارہ یا اس طرح کی چیز اگر کر کے آپ اس کو چپ کرا سکتے ہیں تو کریں کیونکہ یہ کہنے سے ان سے چپ ہو جاؤ ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو پھر کہے کہ نہیں تم چپ ہو جاؤ پھر آپ کہے چپ ہو جاؤ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے اس وجہ سے وہ جتنی غلطی ہے وہیں اپنی جگہ پر وہ رہا ہے البتہ آپ نے جو کہا ہے کہ بہت پریشانی ہے کوئی دعا دیکھیے اللہ تعالیٰ اف اموجی بل مختر کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی توحید کو برپا کریں توبہ استغفار کر کے اور اللہ تعالی سے کیا نام ہے خلوص قلب کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے بھائی ادارہ کی بحف الفل دا اللہ مخلص علیہ الدین اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جب اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتے تھے تو ان کی ڈوبتی کشتی کو بھی ڈوبتے جہاز ڈوبتے نیا کو بھی اللہ تعالیٰ پار کر دیتا تھا تو یہ چیز ہے ادعونی استجب لکم پیارے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اس وجہ سے شرط یہ ہے کہ اخلاص برتیں حلال روزی کسی کا مال کھائے نہ ہو اگر دیے ہوں تو حقوق دے کر کے انشاءاللہ اللہ اگر مسلمان پورے طور پر مسلمان ہے تو دو جس چیز کے لیے بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کسی جگہ میں بیٹھ کر کے السلاۃ السلام علیہ کے یا رسول اللہ پڑھیں تو کیسا ہے آپ والسلام یا رسول اللہ آپ اس وقت پڑھیں جب آپ سلاد میں ہو نماز میں خود میں ہیں تو آپ یہ لفظ استعمال کریں لیکن دوسری جگہ پر اسلاط والسلام یہ پا...